السلام علیکم الحمد للہ اللہ صبح نے جب رمضار و میں روزوں کو فرض کیا تو اس وقت قانون یہ تھا کہ کوئی آدمی روزہ افطار کر کے اس کے بعد اگر وہ سو گیا تو پھر وہ دوبارہ اگلے دن کی افطاری تک کچھ کھا پی نہیں سکتا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو شرابو ہٹا یادی مین الفجر کھاؤ پیو حتا کہ صبح کی سفیدی رات کی تاریکی اور سیاہی سے زیادہ وعدے ہو جائے افق پہ شمال جنوبن سخیدی پھیلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پو پھوٹنا یا صبح صادق کا طلوع ہونا جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہو جاتی اس وقت تک کھاؤ پیو جو ہی صبح صادق طلوع ہو جائے ثم تم اطنمستیام اللہ پھر رات تک یعنی غروب آفتاب تک روزے کو پورا کرو یہ ہے ایک اصل اصول اور قانون کہ جو ہی صبح صادق طلوع ہو کھانا پینا بند کر دیا جائے جس طرح رمضان المبارک کے اندر اصل اصول کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو بندہ روزہ رکھے لیکن اس کے اندر رخ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے روزہ اختیار کر دے وہ بعد میں روزے رکھ لے کوئی آدمی مسافر ہے سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں نہ رکھے لیکن بعد میں وہ روزوں کی تعداد پوری کر لے اصل جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے ہر آدمی کے لیے اور جو رخصت ہوتی ہے وہ مخصوص حالات میں ہوتی ہے ہر وقت نہیں ہوتی تو اصولی کام کیا ہے کہ جو ہی فجر صادق طلوع ہو کھانا پینا بند اس کے اندر کچھ رخصت دین اسلام نے دی ہے وہ کیا ہے کہ جب تک فجر کے طلوع ہونے کے بعد جب تک آزان شروع ہی ہو جاتی اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے لیکن اس کے ایک دو منٹ بعد لیٹ آزان ہوتی ہے تو جب تک آزان شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ کھا پی لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موزن رکھے ہوئے تھے ایک بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے رات کے وقت جس کو ہمارے ہاں لوگ سحری کی اذان یا تحجد کی اذان کہتے ہیں تو نبی اثلا تو اسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے وہ تو رات کے وقت آزان دیتے ہیں اور ان کی آزان دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے لیون کم وہ تاکہ جو آدمی سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائے اٹھ جائے اور شہری کا بندوبست کرے کھانا پینا کھا پی اور جو آدمی قیام کر رہا ہے تہجد پڑ رہا ہے نوافل ادا کر رہا ہے وہ خبردار ہو جائے اس کو پتا چل جائے کہ شہری کا وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے وہ اپنی نماز ختم کرے اور آخر شہری کھا لے یہ مقصد ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزان کا آج کل ہمارے یہاں تو لوگوں نے آزان دینے کے بجائے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں اسپیکر کھول کے روزے داء اللہ نبی کے پیاروں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہری کا وقت بتانے کے لیے کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا کہ ایک معذر مقرر کیا وہ شہری کے وقت آزان دیتا ہے تاکہ سوئے ہوں کو پتا چل جائے اور جو بیدار ہیں انہیں بھی پتا چل جائے کہ شہری کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور وہ شہری کا بندوبست کر لیں تو یہ ہے اصل طریقہ لوگوں کو شہری کا وقت بتانے کا یہ روزے داروں و اللہ نبی کے پیاروں والا طریقہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے اور اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوٹر بجاتے ہیں سائرن تو یہ طریقہ کار دین کا طریقہ نہیں ہے وہ یہود نے سارا ایسا کیا کرتے تھے ناقوف بجاتے تھے وہ لمبا سارا سینگ ہوتا اس پہ پھونک مارتے اور آواز نکلتی تو وہ یہ ان کی نمازوں کو جم... کے لیے جمع ہونے کا طریقہ کار تھا تو دین اسلام نے اس کو ختم کر دیا کہ آپ دے آزان کی آواز پہ لوگ جمع ہوں اور آزان دے آزان کی آواز پہ لوگوں کو پتا چلے کہ شہری کا وقت ہو گیا ہے تو یہ بلال رضی اللہ تعالی عل آدان دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے شہری کا پھر فرمایا کلو و کھاؤ پیو حتیہ ابن مختوم حتی کہ عبد اللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آدان دے جب تک وہ آدان نہیں دیتے اس وقت تک آپ کھا پی سکتے اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں وَقَانَ رَجُلًا اَعْمَا ابنِ اُمِ مَقْتُوم رضی اللہ عنہ نابین آدمی تھے وَقَانَ يُن لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ اَسْبَحْتَ اَسْبَحْتَ وہ اس وقت تک آذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ انہیں آکے بتاب نہ دیتے کہ وقت ہو گیا ہے صبح ہو گئی ہے لوگ انہیں آکے بتاتے کہ صبح ہو گئی ہے پھر وہ جاتے اوپر چڑھتے اور آزان دیتے تو اصل قاعدہ اور اصول کیا ہے آج کل کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں ٹائم ٹیبل نظام الاوقات تقریبا ہر گھر میں ہر گھر میں نہیں تو ہر مسئر میں کم از کم ضرور ہے یہ اخبارات ریڈیو ٹی وی والے وہ بتاتے ہیں کہ ممتاح سہار کیا ہے جو ہی وقت ختم ہو کھانا پینا روک دیں اس کے اندر رخصت ہے کہ ہاں اگر بساؤ کا بندہ لیٹ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں جب تک آزان شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک کھا پی لے جو ہی آزان شروع ہو کھانا پینا چھوڑ دے پھر وہ آدمی جس نے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کوئی چیز اٹھائی اور منہ کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے اور اوپر سے آزان ہو گئی اب اصول تو یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے جو چیز موہ کے اندر ہے اس کو آگے نہ نکلے یہ ہے اصول لیکن اس کے اندر تھوڑی سی اسلام نے مزید رخصت دی مسلم کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اذا کو منی دا جب تم میں سے کوئی آدمی آزان کی آواز سنتا ہے بلقصی یدی ہی اور برتق کے ہاتھ میں ہے پانی پینے کے لیے کوئی گلاس اس نے پکڑا ہے کوئی پیالہ کوئی چیز اور اسے وہ کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا تو اذان کی آواز سن کے فلا یا اس کو رکھ نہ دے ہتا یا فروغ کہ اس سے فارغ ہو لے اپنی ہاتھ اور ضرورت وہ جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز ہے اس سے پوری کر لے جو نیچے پڑا ہوا ہے اس کو نہیں چھیڑ سکتا اذان ہو گئی ختم یہ دین اسلام کا اصول اور قانون اور یہ رخصت ہے شہری کے لیے اب ارے یہاں اسے کچھ آگے باتیں مشہور ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آزانیں ہوتی رہیں کھاتے رہو پیتے رہو یہ نہ تو کسی آیت کا ترجمہ ہے نہ ہی کسی حدیث میں یہ بات ہے کہ جب تک آزانیں ہوتی رہیں آپ کھاتے پیتے جاؤ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے طریقہ کار جو دین نے مقرر کیا ہے وہ کیا ہے کہ جو ہی آدان شروع ہو کھانا پینا بند کر دیا جائے ہاں کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہے وہ کھا پی لے اب کوئی ہیلے بہانے بھی نہ کرے یہ نہ ہو کہ دیکھا دو منٹ رہ گئے ادان ہونے میں تو حاجی صاحب پرات اٹھا کے بیٹھ جائیں چاولوں کی کھانے کے لیے کہ چلو ہاتھ والی چیز تو بندہ کھا سکتا ہے یہ کام نہ ہو لڑنا دین میں منع ہے ویسے اتفاق ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا اکمل ہاہنا ادا ہاہنا فقدار جب ادھر سے رات آ رہی ہو اور دن ادھر کو چلا جائے سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا یعنی جو ہی سورج غروب ہو فوراً افطار کر دیا جائے یہ نہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک دو منٹ انتظار کریں اس کے بعد افطار کریں یہ طریقہ اللہ علیہ وسلم کریں گے بلکہ آپ فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے ماں اجن الفطرا جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر دے نہیں جو ہی وقت ہو فوراً افطار کر دے جب تک لوگ یہ کام کرتے رہیں گے اس وقت تک لوگ بھلائی پر اور اچھائی پر خیر پر رہیں گے تو جو ہی رات کا آزاد ہو یعنی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کر دینا چاہیے اور جو ہی آزاد ہو فوراً کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے یہ شہری اور افطاری کے اوقات ہیں جو دین اسلام نے مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہ مال نہیں it's